بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہا نہیں الدعوت الاسلامی یا این لا توجد where isn't دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے سنت وبر اجتماعات دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و آج چیٹاگ بنگلہ دیش میں ذمہ داران کے تربیتی اجتماع میں ہونے والا سننا تو بڑا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے مطبل جہاں مے ہوتا اسلامی صدقہ تجھے اے رب رپا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 سلام و سلام علی نبی اللہ سیدی و مرشیدی سنتوں کے دائی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قاضی رضوی ضیاعی دامت بارہ قاتم کا رسالہ ہے ایک سو ایک مادانی پور اس رسالے میں شعیب امان کے حوالے سے دردے پاک کی فضیلت لکھی ہے جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودے پاک کرتے ہیں <تصالح> تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں الحبیب اللہ چودہ سو اکتیس سنی ہجری سفر زفر کی چودہ تاریخ ہے بنگلہ دیش کے شہر چٹا چتاگانگ میں چتاگانگ اور فٹکچری ڈویژن کے ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہے پہلے محمد جی تشولہ ہوں گے آج آپ کی خدمت میں مسلمان کا دل جیتنے کی فضیلت اور مسلمان کا دل کس طرح جیتا جا سکتا ہے یہ ارتھ کروں گا اگر اول تو آخر توجہ کے ساتھ سننے میں آپ کامیاب ہو گئے رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ شاء بہت کچھ سیکھنا نصیب ہو آپ نے سنا کہ مسلمان کے دل میں جو خوشی داخل کی جاتی ہے وہ خوشی اللہ کے کرم سے ایک صورت حسین صورت اختیار کرتی ہے اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی یہ خوشی اچھی شکل میں قبر میں آتی ہے اور قبر میں کمپنی دیتی ہے جب آدمی تنہا ہوتا ہے قبر میں اکیلا ہی ہوتا ہے اور نکیر کے سوالات میں ثابت قدمی ملتی ہے یہی خوشی بروزے قیامت آئے گی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی اور جنت کی طرف لے جائے گی میرا قالی فرات اسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اور مسلمان کے دل میں کن کن جائز طریقوں سے خوشی داخل کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے نکی کی دعوت دینی اسے فرائض کی طرف بلانا ہے نماز کی طرف بلانا ہے روزی کی طرف بلانا ہے حد کی طرف بلانا ہے زکات کی طرف بلانا ہے ماں باپ کی فرما برداری سا گزاری کی طرف بلانا ہے رش کے حلال کی طرف بلانا ہے اس کا چہرہ آکالی فلا تو پلا کی محبت کی نشانی بنانا ہے اس کو امامہ سجانا ہے اس کو سنت کے مطابق لباس پہلوانا ہے اسے سنتوں کا پہنچا بنانا ہے تو ان سب کاموں کے لیے اوغلن اس کا دل جیتنا ہوگا اس کے دل میں محبت تازہ کرنی ہوگی حمدہ پیشانی سے ملاقات یہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا اور اس کا دل جیتنے کا ایک نسخہ ہے چنانچہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محبوب غنی و و صلی اللہ و تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا کسی نیک کام کو ہرگز حقیر نہ جانو اگر چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خمدہ پہشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو مسلمان کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے کشادہ پیشانی کے ساتھ پرتپاس طریقے سے ملاقات کرنا بھی نیکی کا کام میرے پیارے مصطفیٰ تعبے کے بدر الدا طیبہ کے شمس الحا دا فو جملہ بالا شاپ و جزا محمد الرسول اللہ عزب و, و, و تعالیٰ علی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے تو کسی مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس کا دل جیتنے کے لیے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے روپے کی ضرورت نہیں ہے ڈالر کی ضرورت نہیں ہے درام و دینار کی ضرورت نہیں ہے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے مسکرا کر ملیں آگے بڑھ کر ملیں آئی ڈی اختیار کریں سلام میں پہل کریں ان شاء اللہ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کا دل خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور نتیجن ہمیں نیکی کی دعوت کرنا آسان ہو جائے گا اسے نمازی بنانا آسان ہو جائے گا اسے سنتوں کا پیکر بنانا آسان ہو جائے گا اسے سے بنانا اسے مولیف بنانا آسان ہو جائے گا اسے گوسے پاک رضی اللہ کا آئل ہو کے دامن کرم سے وابستہ کرنا آسان ہو جائے گا چندے کے بارے میں سوال جواب بہت اہم کتاب ہے امیر اللہ سنت کی اس میں امیر اللہ سنت نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے تائدار رفالت شان شاہ نوٹ پائکر جدو ثقافت سراپا رحمت محبوب رب العزت عز وج اللہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے خرچ کرنے میں میان آدھی زندگی ہے لوگوں سے محبت کرنا آدھی عقل ہے اچھا سوال آد علم اب اس حدیث پاک کی شرح سنیے جو کہ آج شریف میں مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نے فرمائی فرماتے ہیں سبحان اللہ سبانندا ازدل عجیب فرمانے والی ہے پہلی بات کیا ارشاد ہوئی خرچ کرنے میں احتال میان خوش حالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے کمانا خرچ کرنا مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے کمانا سب جانتے ہیں خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے فرماتے ہیں جسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہ انشاءاللہ عزوجل ہمیشہ خوش رہے جہاں اور جو موضوع کے متعلق ہمارا المدنی پھولے وہ قبول فرمائیے دوسری بات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لوگوں سے محبت کرنا آر اصل ہے مفتی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں اصل کے سارے کام ایک طرف اور لوگوں سے محبت کر کے انہیں اپنا بنا لینا ایک طرف لوگوں سے محبت سے دینی دنیاوی دی ہزاروں کام نکلتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے محبت پیدا کرنی ہے پھر کام نکلوانا ہے اپنا نہیں ذاتی میں دین کا دعوت اسلامی کا سنتوں کا کام فرماتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لو پھر نیکی کی دعوت دے کر انہیں نمازی بنا دو انہیں حاجی بنا دو جو چاہو ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں مگر خیال رہے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و رسول اضب وج اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض نہ کر اللہ رسول الزب و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے اللہ رسول کی خوشبودی اور رضا کے لیے تیسری بات علم اور تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں شاگرد کا سوال استاد کا جواب ان دونوں سے مل کر علم کی تکمیل ہوتی ہے اگر شاگرد سوال اچھا کرے گا جواب بھی اچھا پائے گا اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کسی بھی سنگ بھائی سے ہمارے ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے لوگوں کے دنوں میں خوشی داخل کرنی ہے ان کا دل جیتنا ہے اور انہوں نے کے کاموں پر لگانا ہے تو ہماری ملاقات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ایک بار ملے وہ بار بار ہم سے ملنا چاہیں تو ہمیں ہمارا مدنی کام کرنا ان شاء اللہ اجل پہل ہو جائے گا ملاقات کا انداز کیا ہو کہ ہمیشہ ہم سلام میں پہل کریں گے اب سلام قبل الکلام کلام بعد میں پہلے سلام اور جو خوش نصیب سلام میں پہل کرتا ہے اس سے کیا برکتیں بنتی ہیں سنی سلام میں پہل کرنا سنت ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ التوجل کا مقرب ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے سلام میں جو پہل کرتا ہے اس سے نبے رسمتیں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو دس سو رحمتوں میں سے نبے اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اور ہمیں تو مسلمانوں کو دل جیتنا ہے ہمیں تو مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے تو سلام میں پہل کریں گے اس کے دل میں زیادہ خوشی داخل ہوگی پواہ بھی زیادہ ملے گا سنت پر عمل بھی ہوگا تکبر سے برات بھی نصیب ہو جائے گا اب ہاتھوں ہاتھ آپ ہاتھ یہ نیت فرما لیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر مسلمان کو سلام کریں گے چاہے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بنگلہ دیش میں الحمدللہ الحمد اللہ یز وجل رسول کی غالب اکثریت ہے مسلمان ہی مسلمان ہیں ہر طرف الحمدللہ تو ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے نیت کرنی ہے اور سلام کے بعد مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی سنت ہے اب ہاتھ ملانے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ہاتھ ملائیں وہ ہم سے بار بار ہاتھ ملانا چاہیے ہم جس سے ہاتھ ملائیں اس کے دل میں خوشی داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے اب ڈھیلے ہاتھ نہیں کیوں نہیں گرم جوشی کے ساتھ پورتپاس کرینے کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھیں جیسے درود پاک کی فضیلت پہلے سنی سلام پھر ہاتھ ملایا پھر درود پاک اس کے بعد یون فروں گا سب سے افضل دعا کون سی ہے دعائے منفرت سب سے افضل دعا اور جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں ہے جو دعا مانگیں گی انشاءاللہ شاء مسلمانوں کا ملنا کتنا رب کی بارگاہ میں پسند ہی آئے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اللہ تعالی ان کی ماں کو قبول کرواتا ہے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مرمفرت ہو جائے ہے جب ہاتھ ملاتے ہیں مسلمان تو دل سے دشمنی کینا کدورت دور ہو جاتی ہے کدورت دور و دور ہوگی تو محبت آئے محبت آئے گی اپنا مدنی کام ان شاء اللہ ایک سو بارہ گرفتار کے آگے بڑھے گا اسی طرح جتنی بار ہو سکے جب بھی ملاقات ہو ہاتھ ملائیں اب یہ نہیں کہ وہ ایک ہاتھ میں بڑھا دیں نہیں دونوں ہاتھ اور کوئی چیز بیچ میں ہائے ہی نہ ہو ملا ہائے دونوں ہاتھ ہائیں اور اس کو را کر حمدہ پیشانی سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Hmm? اور اللہ اللہ علیہ وسلم لنا آپ خیر جو بھی ہماری زبان ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں جس علاقے میں جس زبان ہمیں پیدا کیا کوئی اپنی مرضی سے پیدا تھوڑی ہوا جس کو رب نے چاہا جس ملک میں چاہ پیدا کیا جس زبان والے میں چاہ پیدا کیا اور ساری زبانیں الہامی ہیں ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ٹھیک ہے نا جو بھی ہماری مادری زبان ہے اس میں ملاقات کرنے والے سے خیریت یافت کریں اللہ نے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فراہم سلام بھی کریں گے سلام میں پہل بھی کریں گے ہاتھ بھی ملائیں گے مسکرائیں دے گی السلام علیکم و اللہ وبرکات بھی کہیں گے سلام میں پہل بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہم دورے پار بھی پڑیں گے یغفر اللہ لنا یم <سلام> فر اللہ صلو علی حبیب دل جیتنے کا ایک نسخہ اور کم فرمائی مسکرانا مسکرانا میٹھے مصطفیٰ علی طلاق و تلام کی مبارک سن ہے مسکرانا کیا ہے مسکرانا سنت اور ادائے سنت کی نیت سے جو مسکرائے گا سوال پائے گا آ, آ, آ, آ. مسکرانا کیا ہے ڈیفینیشن مسکرانے کی تعریف دانت ظاہر ہو آواز پیدا نہ ہو اور آواز اس قدر بلند ہو کہ اور لوگ بھی سن لیں یہ ہے کہا یہ دوست نہیں مسکرانا سننا تھا اور ہمارے عدالی صلاح السلام کثرت سے مسکراتے تھے ایک صحابی حضرت سیمہ جاگر رضی اللہ تعالیٰ علم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آنے والے ہیں سب سے زیادہ مسکرانے والے قبل اللہ اور قربان جائیے امام اہل محبت پر اپنے آقا کی اس ادا کو اپنے سلام میں نظر دی جس کی کی مراکاتب عالیہ داولت اسلامی کے بانی ہیں امیر ہیں ہمارے رہنما ہیں آپ مسلمانوں سے ملتے وقت اپنے مریدین سے ملتے وقت متقدین سے ملتے وقت مسکراتے رہتے مسکراتے رہتے کیونکہ آپ کی تو ہر ادا سے ملتے مستفا آپ کس قدر کثرت سے مسکراتے ہیں کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بازو صاحب بہت زیادہ مسکرانے کی وجہ سے میرے گالوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں دل جیتنے کا ایک نسخہ توحفہ دینا بھی ہے گفٹ اپہار دیں اس سے بھی مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد محبت امام مالک میں تحاد بو ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی اب یہ بھی سینس ہونا چاہیے اتنی عقل بھی ہونی چاہیے کہ تحفہ کیا دیں ہم چونکہ تملیز قرآن و سنت کے عالم کی غیر سے سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابست پائیں تو ہمارا ہر انداز ایسا ہونا چاہیے کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو تو ہمیں تحفہ کیا دینا چاہیے قیمتی سوٹ مٹھائی کا ڈبہ بولو قیمتی کیا تحفہ دیں ہم چونکہ نیکی کے دعوت دینے والے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں امیرا نے سنت دامت براکا کو بولا کے رسائل تحفے میں دینے چاہیے اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتبۃ المدینہ سے بے شمار رسائل جاری ہوئے ہیں اس میں چالیس کے لگ بھگ کتب رسائل بنگلہ دماغ میں بھی ٹرانسلیٹ اور رسائل جو پرکٹ فائٹ بنائے گئے جیبی جی سائٹ جیب میں آ جائیں اور جیبیں بھی امیر اللہ سمت لگاتے ہیں دو اور امیر اللہ سمت سے محبت کرنے والے بھی دو دو جیبیں لگاتے ہیں کیوں کچھ رسالے ادھر تو کچھ رسالے ادھر سفر کریں گے اجتماع شرکت کریں گے مدنی طاقتوں میں سفر کریں گے انفرادی کوشش کریں گے مدنی مشوروں میں ہفتہ وار اجتماع میں ملاقات میں رسالہ پیش کریں گے تحفہ دینے سے محبت بڑھے گی اور پھر جب وہ رسالہ پڑھے گا تو انشاءاللہ پڑھنے سے موضوعات کتنے اگر وہ رسالہ پڑھے گا بے نمازی کے بارے میں اس میں سزاؤں کا ذکر ہے کفن چوروں کے انکشافات انشاءاللہ شاپات ان شاء اللہ نماز پڑھنے گا ذہن وہ اگر اشارہ پڑھے گا مسجدیں دار رکھیے تو پاک اور صاف ہونا شروع کر دے گا انشاءاللہ مسجد میں وہ پاک اور صاف ہو کر آنا شروع کر دے گا آپ اس کو پردے کے بارے میں رسالہ دیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے انگری علسمت کے قلم میں بڑا زور دیا ہے آپ کے زبان میں بھی اثر ہے تو آپ کی پلوں میں بھی اثر ہے الحمدللہ تو رسالے تو میں دیں بلکہ ہم میں سے دکاندار ہیں کہ کیا اچھا وہ یوز کر لیں کہ ہم بہانا زیادہ نہیں تو ایک سو چھبیس روپئے کے رسالے اپنی دکان پر رکھا کریں گے اور جن کی دکان نہیں ہے تو دکانداروں کو ترغیب دلا دو یار ایک hmm? سو چھبیس رسالے جو بھی کسٹمر آیا گاہک آیا اس کو سودا لیے ساتھ میں یہ توفا دی تو دکاندار کی انشاءاللہ شاء اللہ دکانداری بھی چمٹے گی اور سواؤ بھی ملے گا اسی طرح خوشی میں شادی ہے بچے کی ولادت کا موقع ہے بھائی کی بہن کی بیٹی کی بیٹے کی شادی ہے تو پھر میں لنگر رسالہ دیں شادی کار کے ساتھ وہ رسالہ ڈال دیں غمی ہے گھر میں میت ہو گئی تو لوگ آ کر رسمی افسوس کریں گے پھر دپ کریں گے جو رسمی کاروائیاں ہوتی ہیں اس موقع پر بھی امیر نے سنت کا رسالہ دیں اب جیسا موقع ہو اب غمی کے موقع پر رسالہ دینا چاہیے مردے کی بروسی خبر کا امتحان برے خاتمے کے سما تاکہ اس کو خوف خدا پیدا ہو اس کو قبر کی فکر لگ جائے لیکن دعوت دیں گی نا تو اب رسالہ دینے کا انداز بھی ہونا چاہیے اس کو پتہ ہو چلے آپ دے کہہ رہے ہیں اس کو رسالہ دیں تو اس کو تھوڑا سا رسالے کے بارے میں سمجھا دیں کہ میں آپ کو کیا دے رہا ہوں اس کا ذہن بنائیں کہ آپ کو میں کون سا رسالہ دے رہا ہوں مثلاً امیر علیہ سمت کا یہ رسالہ ہے بادشاہوں کی ہڈیاں یہ کسی کو کوشن دینا ہے اب دیتے وقت کیا اس کو ذہن بنائیں امیر علیہ سمت دامد برا مولالیہ جو داوستانی کے بانی ہیں امیر ہیں پیر کامل ہیں الحمدللہ لاکھوں کے پیر ہیں اور کروڑوں دلوں میں ان کی محبت ہے ان کا لکھا ہوا رسالہ ہے یہ آپ نے بیان کیا تھا اس کا یہ تحریری رسالہ تیار کیا گیا ہے اس میں شفاعت کے متعلق حدیث پاک ہے اس رسالے کے اندر موت کے وقت کیا تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے حضرت ملت الموت علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں جب نیک کی روح ابز کرتے ہیں تو کیسی صورت اختیار کرتے ہیں جب کسی گناگار کی روح ابز کرتے ہیں تو کیا صورت اختیار کرتے ہیں قبر کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے عثمان خنی علی اللہ تعالی ہو جب قبر کو دیکھتے تھے تو آپ روتے تھے جو انسان کی روح ہے یہ جسم سے جدا ہونے کے بعد جسم سے کلام کرتی ہے اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے آپ اس طرح دیں گے کہ اس کو تجسس ہوگا اور وہ پڑھے گا اب کر کے دے دیا اس نے یوں کر کے رکھ لیا اس کے بعد وہ اس نے جا کے اٹھا کر کے رکھ دیا اس کا زہن بنائے انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور لنگر رسالہ کا اللہ کرے کہ ہمارا زہن بن جائے اور ہمارے یہ دو دو پاکٹ جو ہیں دو دو جیبیں ہیں یہ رسالوں سے ہر ماہ اگر ہر اسلام بھائی چھبیس رسالے ہی تقسیم کر دے تو ماشاءاللہ اللہ اب تو بنگلہ دیش میں ہزار ہا دعوت اسلامی والے ہیں اور محبت کرنے والوں کو تو شمار ہی نہیں ہے الحمدللہ ہر سنی دعوت اسلامی کو محبت کرتا ہے تو ہزاروں رسالے ہر ماہ ہم تو فتن دے سکتے ہیں اور ہزاروں مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں چھبیس رسالے ہر مہینے کون کو نمت کرے گا چھبیس صرف چھبیس آشا اپنی جیب سے ہاں کسی سے مانگنا نہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے اپنی پاکٹ سے اپنی جیب کو حرکت میں چھبیس رسالے سلو والے استغناء, بے نیاز کسی سے کچھ نہ مانگنا اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی اور قریب آتے اور جو کسی سے کچھ نہ مانگے اسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشارت سنا رہے خوشخبری سنا رہے کس کی جنت جی ہم ہاں, حدیث پاک سنیں سنوں نے ابھی داود کی حدیث پاک ہے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے گارنٹی ضمانت کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں حضرت سیدنا قوبان ربی اللہ اور ارف گزار ہوئے میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں چنانچہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے تو کسی سے کچھ نہ مانگنا یہ دل جیتنے کا نسخہ بھی ہے دل میں خوشی داخل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور جنت کی ضمانت کی نشارت حاصل کرنے کا گسخہ بھی روزی خود میں کو اپنا ہمارے درد ہمارے بیان کی وجہ سے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ہماری ڈاڑی ہمارا امامہ ہماری دلفے ہماری چادر ہمارا سفید بات کیونکہ یہ سنت تو لوگ محبت محسوس کرتے ہیں کشش محسوس کرتے ہیں ہماری زندگی اب وہ ہم سے محبت کریں ہماری دینی خدمات کی وجہ سے درد کی وجہ سے جین کی وجہ سے ناد کی وجہ سے تلاوٹ کی وجہ سے ایمانی کی وجہ سے دوروں کی وجہ سے داڑھی کی وجہ سے ایمامی کی وجہ سے چادر کی وجہ سے اور ہم اسے محبت کریں مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے منصب کی محبت وجہ سے کیسا لگتا ہے سمجھائی بات آپ وہ محبت کر رہا ہے دین کی وجہ سے اور ہم اسے محبت کریں دولت کی وجہ سے وہ اچھا نہیں ہے ہم ان سے دینی محبت کر پائے اور ہم اسے سے دنیا بھی محبت کر پائے جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں تو مبلک کو نیکی کی دعوت دینے والے کو مہنگی کو ذمہ دار کو دینی نگران کو الگر نظر کو علاقہ نماز کو ڈیویژل نگران کو صبح مشاور کے کو ہر اسلامی بھائی کو ان معاملات میں بے نیاز ہونا چاہیے کسی کی مال دولت پر نظر ہی رکھنا چاہیے اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں قریب آتے مذری محبت نہ لیتے ہیں خزانہ سبت باہر لکھی سمت پر مانگ. خلاصا کرتا ہوں امیر علی سن کر یہ ہند کے اسلام بھائی کی بہار ہے برے دوستوں کی صوبت اور وین گا گینگ میں شامل تھا لوگوں کو مارتا توڑتا گالیاں منگتا اور خام خواہ لوگوں سے جھگڑتا نیا فیشن آتا اپناتا جینس پہنتا آوارا پھرتا والد صاحب انتقال کر چکے تھے ماں سمجھاتے تھے آگے سے جواب دیتا کسی امامے والے اسلائی بھائی سے ملاقات ہوئی اب وہ تھا سمجھدار اسلائی بھائی اس نے رسالا کون سے میں دیا کون سا جات کا بادشاہ حوصل بار کی برکات جنات کا بادشاہ یا ہوس کہنے کا سبور کسی رسالے میں موجود ورن یہ کہتے میں نے پڑھا تو مجھے اچھا لگا رمضان آیا تو میں مسجد میں گیا ایک سبز امامے والے اور سفید لباس والے سنجیدہ نوجوانوں پر نظر پڑی سنجیدگی بھی اٹیک کرتی لوگوں کو اللہ نے سنجیدگی اثر اچھی نیت کے ساتھ تو انہوں نے درد کیا وہ اس پائن بھائی اور نکاف تھے فیضان سمت کا درس ہوا تو بیٹھ گیا درس میں درد کے بعد انہوں نے انفادی کوشش کی اور یاد رکھیے انفرادی کوشش سے 99.99% نائن .99 پوائنٹ نائن نائن پرسینٹ اسلامی کا مدنی کام ہو سکتا ہے اس نے انفادی کوشش کی داعت اسلامی کے ماڈرن ماحول کی حرکتیں بتائی سادر باعث اسلامی بھائی کا اس میں پیغند لگے ہوئے تھے اس کے گھر سے کھانا آیا ان کے احتجاب سے تھا سودا کھانا وہ کہتے کر اس کی سادگی لے کر مجھے اس میں محبت ہو آنے جانے لگا ملاقات کے کی عید کے بعد اس اسلام بھائی کی شادی تھی نکاح تھا چارا تنگا تغریب تھا مگر میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے مجھے احساس میں ہونے دیا اور کسی قسم کی مالی امداد کا مجھ سے سوال نہیں کیا میں اور متاثر ہوا کہ منڈی بول تو کیا یہ لوگ مانگتے نہیں اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ کیسے خودار ہو گئی کیسے سادہ ہو دعوت ڈاؤت پلاننگ کی محبت اور بڑی میں نے آج جی گانے دور کے ساتھ آج دن کا سفر کیا میرے دل کی دنیا بدل دناہوں سے تعباد کی اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سکھوں اور وہ ہم کہا کہ الحمد للہ یہ آج کل علاقائی مشاورت کے امران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا یہ جو ہونڈا گینگ میں شامل تھا بنماش کا پہلے کو مارتا پیٹتا گانیاں دیتا معاف کر تندگی کرتا یہ کس چیز سے متاثر ہوا خود داری کے دعوت اس لائے کسی سے مانتے نہیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت داخل کرنا یہ مولی کے لیے ضروری ہے ورنہ اس کو نیکی کے باورچی سے لے گا تو اس, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگے اللہ علیہ وسلم تو دن جیتنے کا ایک مطلب مسئلہ اور ابو فرمیا ہے جب کسی اسلام بھائی کو آتا دیکھیں تو کھڑے ہو کر ملاقات کرے بیٹھے بیٹھے اس کا اس سے مال اس کا آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی ہمارے آکام سلام جو اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص حاضر ہوا تو میرے آقا دو عالم کے داتا کابے کے بدعدا صاحبہ کے شمس الا فرح جملہ بلا شاپ روح جزا صلی اللہ علیہ وسلم سرک گئے عرض کی یا رسول اللہ جگہ تو خشادہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکنے کی تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں تھی فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سڑک جائے اس سے بھی دل میں خوشی داخل ہوتی اب اس میں کتنا خرچہ لگتا ہے آپ مسکرا کر ملیں گے آپ کو کتنے ٹکے دینے پڑیں گے بھائی مفت کا جواب اسی طرح مریض کی بیمار کی تیمار داری سنت اور ہر سنت میں عظمت ہے ہر سنت میں برکت ہے ہر سنت دل جیتنے کا نسخہ ہے ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے ہمیں اپنا وقت نکال کر اس کی عیادت کرنی چاہیے اس کی طبیعت پوچھنی چاہیے انشاءاللہ اس میں ہمیں اضر و ثواب ملے گا کا سوال سنیے اور نیت کر لیجیے جب بھی پتہ چلے گا کہ فلاں اسلائی بے بیمار ہیں اس کی تیمار داری لیبی صلی اللہ تعالی الحمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں تعزیت کرے تسلی اللہ رب العزت بروزے قیامت اسے عزت کا لباس پہنا قیامت کے روز عزت کا لباس کس کو ملے گا جو تعزیت کرے گا یہ بھی دل جیتنے کا ایک نسخہ یہ بھی دل میں خوشی داخل کرنے کا یہ نسخہ ہمارا ٹائم بھائی ہے پڑوسی ہے ہمارے محلے میں رہتا ہے اجتماع میں آتا ہے ہمارا پیر بھائی ہے اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا بہن کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا یا اس کی کوئی مصیبت پہنچی گھر میں چوری ہو گئی دکان میں چوری ہو گئی آگ لگ گئی کوئی مصیبت پہنچی ہمیں اس سے تعزیت کرنی چاہیے اس تعزیت کی دینی برکت کیا ہوگی کہ اللہ تبارہ و واقعہ روز قیامت عزت کا علاج پہنائے گا ہے قیامت کے روز جتنے لوگ اٹھیں گے نا کبروں سے وہ بڑھانا ہوں گے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا ہاں جو تعزیت کرے گا اور جس کو نہ چاہے گا عزت کا لبانا پہننا تو اگر کسی اسلامی بھائی کے ماں باپ بہن بھائی کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم دعوت اسلامی والے ہیں ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہم نماز کی دعوت دینے والے ہیں اور جب تک اس کا دل نہیں جیتیں گے ان کے کام بہتر انداز سے نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے ہمیں پتا چلا کہ فلاں اسلامی بھائی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہمیں امیرت کی کتاب نماز کے احکام بنگلہ میں ٹرانسلٹ بھی ہو چکی ہے اس کا رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ اس میں غسل میت وغیرہ کا طریقہ لکھا ہے ماں کا انتقال ہوا تو اسلامی بہنوں کی ترکیب بنائیں کسی مرد کا انتقال ہوا تو اسلامی بھائی ترکیب بنائیں غسل دیں جنازے میں شرکت کریں جنازے کو کندھا دیں جنازے میں ناچ خانے کا سلسلہ کریں کشیدہ دودھ پڑھتے جائیں بجا تم سے کروں یہ ہے قصیدہ دروپ اور آلہ حضرت نے وسیعت کی تھی کہ میرے انتقال پر میرا جنازہ جب لے کر چلو تو یہ قصیدہ دروپ پڑھتے ہوئے یہ پڑھتے ہو جائیں کلیمہ طیبہ کا وقت کرتے ہو جائیں اس اسلائی بھائی کی تدفین تلقین قبر پر آزاد نادخانی تلاوت کی قبر پر چند گھنٹے ٹھہر کر ذکر اللہ کریں تلاوت کریں نادخانی کریں سارے ثواب کا انتظم ہو اس میں شرکت کریں اور اشارے ثواب پیش کریں اور دعوت اسلامی کے مغنی ماحول میں الحمد للہ جو سمجھدار اسلام ہے وہ اس کا اہتمام کرتے الحمد الحمدللہ اشارے ثواب <تصف> وہ سب سے اکٹھا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں کیسی خیر کھائی اور جب دعوت اسلامی والوں کے قریبی وزیروں کا انتخاب ہوتا ہے اتنا سارے ثواب اکٹھا ہوتا ہے اتنا اشارے سواب اکٹھا ہوتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں ہزاروں قرآن پاک کا سواب کروڑوں دور پاک کا سواب لاکھوں کلیمہ طیبہ کا سواب لوگ شام لے جاتے تھے اتنا سارے سواب الحمد اللہ دعوت اسلامی والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ کیسا مدد کا وقت ہے کہ ہمارا قریبی عزیز بیچارہ قبر میں پہنچ گیا ہمارے اسلامی بھائی کا عزیز پہنچ گیا اب تو سارے مدد کا وقت ہوتے حقیقی مدد تو یہ بیچاری کہ میں مدد کریں تو ہمیں سال ثواب کی ترقی بنانی چاہیے اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ طریقت امریک علیہ سمت دامد برکات دل جیتنا جانتے بلکہ ہمیں تربیت بھی فرماتے آپ کا یہ انداز رہا اب تو وہ آپ کی پہلی مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی اور کچھ حالات بھی ایسے ہو گئے کہ اب وہ حفاظتی ہوں کے تعلق سے کہ ممکن نہیں رہا ورنہ آپ جہاں دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہوئے میت پر تو وہاں جا کر جاننے والا نہیں جاننے والا جا کر فاتح خانی کرتے تھے دو منگتے ان کے دل جیتیں گے ان کو نیکی کی دعوت دیں گے ان کو نمازی بنائیں گے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف کریں گے کس ہر سینئر سے امیر علیہ سنت کی شو و روز کی مصروفیت ہے اس کے باوجود اب بھی امیر علیہ سنت فون پر تعزیت فرماتے خود لکھتے تعزیتی مصنوعات روانہ فرما دیں ہم کتنے مصروف ہوں بھائی کیا ہمیں ٹائم نہیں ہے اس اسلامی بھائی کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہمارا تو اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ہم تعزیتی کر رہے یار یہ نسخے صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہیں سارے مسلمانوں کے لیے ہم ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں ابھی تو آپ نے وہ مفتی صاحب کی وہ شرح سنی نا کہ ان کا دل جیت لو پھر بناؤ انہیں نمازی فازی بناؤ ان کو حاجی بناؤ دل تو جیتے پھر تو نمازی بنائیں گے تو حاجی بنائیں گے ہماری بات سنے گا تو من کرے گا نا جب محبت ہوگی تو سنے گا تو محبت کرنے کے انداز اپنا ہے سال سوال فاتح خانی خبر پر جا کر ناپ خانی ان اس کو ساری زندگی یاد رہے گا کہ میری ماں کا امتقال ہو میری کور اوپر گھنٹوں کھڑا یہ کلاؤ کرتا رہا ادھر پہ پڑتا رہا اچھیوں کے ساتھ اسی طرح میٹھے میٹھے, میٹھے ہی بھائیوں دل جوئی حوصلہ افزائی اس سے بھی دل جیتے جاتے اس نے درس دیا تو اس کو بڑا فری خبر میں اس کی خوش ہو جائے گا اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی ماشاء اللہ ہمارے اہد بھائی نے قافلے میں سفر کیا اچھا ماشاء اللہ اپنے کافلے میں سفر کیا سب صبح نے درس رنگ سکھا ہوگا تو یو اس کے حوصلہ افزائی کرے اور مزید آگے بڑھا دیں مدنی کام یہ زاہد بھائی قافلے میں گئے تو ہم چپ کر کے بیٹھے ارے اس کے حوصلہ تو میں کروں گا بھائی سوال ملے گا اب تو مدنی کام آگے بڑھے گا بالکل امیر علیہ سنت دامد برکاستی کا پیغام سن لیجیے آپ فرماتے ہیں ایک دن کا بچہ ہو یا سو سال کا بوڑھا سب کو اپنا افزائی کی ضرورت ہے اب بچہ ہے آپ اس سے اچھا رویہ تیار کریں گے وہ ہنسے گا اور جو محبت کرتا بچہ اس سے ساتھ ہی ہوتا ہے سمجھ تو بچے نہیں بڑے جیسے ہوتے جو پیار کرتا لوگ اس کے پیچھے امیر علیہ سنت نے عوام علیہ سنت کو مسلمانوں کو اتنا پیار دیا اتنی ملاقات کی اتنے مسکرائے اتنی تازیتیں کی اتنی مرتبہ دل جیتا کہ الحمدللہ لاکھوں لوگ آپ کے امید ہوں گے کروڑوں آپ کے دیوانے ہوں گے اور ہم سے ہمارا دل جلدا نہیں جاتا ہمارے ہلکے سے ہر مہینے چار اسلائن میں کافی کے لیے سماج نہیں کرتے ہم نے دل جیتنے کی کوشش کتنی کی بھائی ہمارے علاقے سے تیس دن کا کافل سپر نہیں کر رہا بھائی دل جیتنے کے کام کروں گا دل میں خوشی داخل کرنے والے کام کرو قاصلے لائن لگ جائے گی مزنی نامت کے رسائل ہزاروں انشاءاللہ سے لاکھوں جمع ہو جائیں گے, گے. گے. آپ, آپ کے سارے درخت مکمل ہو جائیں گے نئے نئے مہلے مائیں گے مولک پیدے ہوں گے دعوت اسلامی والے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے مزدار پیدا ہو جائیں گے اور امیر سنت کو اس قدر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اس قدر آپ نے خطوط لیٹر روانہ کیے حوصلہ افزائی سے کہ باقاعدہ اب آپ کا ایک شعبہ ہے مکتوبات یہ کیا ہے دل جو تو ہے لاکھوں تعویذ اور مکتوب روانہ کی جاتے ہیں ہر منتھلی لاکھوں اور صرف پاکستان میں نہیں کیونکہ داوستانی پاکستان کی تنظیم ہے ہی نہیں یہ تو مدیبی کی تنظیم ہے یہ تو ولڈ ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی الحمد للہ آج کی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے اتہتر ممالک میں کنٹریز میں پہنچ چکا ہے اور مدنی چینل نے تو دھوم مجا دی الحمد للہ تو امیر لکھ سنگ اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں اللہ ہم نے نصیب فرما دی دل جوئی کا ایک طریقہ اور یہ ہے مرشد مرشد کرنا ذکر مرشد کرنا اب شمب اللہ دورے پاس پڑھیے دولت اسلامی میں حنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی ہیں حملی بھی ہیں شری में میں شاپ اسلام काम کام کر رہے ہیں اور ہیں جہاں نہیں ہے ان کو بھی اجازت ہے دعوت اسلامی میں آنے کی اور کام کرنے کی دعوت اسلامی میں کادری بھی ہے نقشبندی بھی ہیں فور بندی بھی ہے چھپی بھی ہے تمام پیروں کے مریضوں کو دعوت اسلامی میں آنے کی کام کرنے کی اجازت ہو مگر دعوت اسلام میں غالب اکثریت اٹاریوں کی ہے کیونکہ اختار نے افادی کوشش کی اختار نے دلجوئی کی اختار نے تعزیت کی تار مسکرا مسکرا کے ملے اختار نے سوفے دیے تو لوگ دیوانے ہو گئے ان کے اکثر ان کے مرید ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اتاریوں کی تنظیم سب کوئی دعوت ہے ہر مسلمان کو دعوت اسلامی کا کام کرنے کی جاوت ہے تو جب آپ کیونکہ امیر نے سننا اللہ کے ولی اور اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ تعالی کی طرف سے دلوں میں ڈالنی دیں گے <سؤال> کروڑوں لوگ امیر علیہ سنت سے محبت کرتے جب ہم امیر علیہ سنت کے ذکر خیر کریں گے اس سے بھی آپ کروڑوں مسلمانوں کے دل جیتے ہیں تو ایک کلائن بھائی ہے تو پھر بھی ذکر مشید کریں امیر علیہ سنت کی سیرت پیش کریں اس کے دل میں محمد نہ جاؤں اور انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مدنی کام ترقی کرنا چلا جائے کس طرح بکرے موشید کریں گے اس کے طریقے سنیجیے مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کیے تر امیر اہل سنت اس میں جو امیر اہل سنت کا تعارف لکھا وہ پڑھیں اسلام بھائی کو بیانات میں انفاری کوشش میں ملاقات میں پیش کریں اس کی برکتیں ہوں گی اسی طرح نگران شورا کے بیانات سنیں امیر اہل سنت کی جو مناسب ہیں یہ پڑھیں سنے امیر اہل سنت کے تنظیمی اقوال موقع محل کے مطابق پیش کریں انشاءاللہ شاء وجل یوں ہی ذکر مرشد کی ترکیب رہے گی اللہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا آمین ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ عز ہم دل جیتنا سیکھ جائیں گے ہم دل جیتنا سیکھ جائیں گے سارے مزل کام ترقی بترقی کرتے چلے جائیں گے اب حسن اخلاق کا پیکر کیسا ہونا چاہیے حسن اخلاق کا پیکر کیسا ہوا سنیے جہنم میں جانے والے او یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی یہ کتاب اس کے صفحات آٹھ سو تریپن سفر نمبر دو سو نبے پر لکھا ہے حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے کون جو ہر سے زیادہ حیادار ہو بہت کم کسی کو اذیت دے نیکیوں کا جانے ہو سچ بولے گفتگو کم کرے عمل زیادہ کرے وقت ضائع نہ کرے لگوش کم کرے نیک ہو پور وقار ہو صابر ہو راضی با الہی لاہی وجل ہو شکر گزار ہو بردار ہو نرم دل ہو پاک دامن ہو شفیق ہو دوسروں کے اے تلاش کرنے والے نہ ہو دوسروں کے اے تلاش کرنے والا نہ ہو گالیاں دینے والا نہ ہو غیبت کرنے والا نہ ہو جلد باز نہ ہو کینہ پرور نہ ہو بکیل نہ ہو حافظ نہ ہوشاش بشاش فریش رہتا ہوں اللہ تعالی کی خاطر لوگوں سے محبت کرنے والا ہو اللہ تعالی کی خاطر لوگوں سے رقم رکھنے والا کسی سے ناراضی اللہ کے لیے کسی سے محبت اللہ کے لیے تو ایسا شخص حسن اخلاق کا پیکر کہلانے کا حقدار ہے سلح آل صلی اللہ علیہ تعالی علی علی امیر رسونت نے ایک جزبل دیا ہے ہر اسلائم بھائی عمر بھر میں ایک مرتبہ بارہ ماہ یکش ہر بارہ ماہ میں کم سے کم ایک مرتبہ یکمشت تیس سے تھرٹی ڈیز اور ہر تیس دن میں تین دن کے مرنے کافلے مرتبہ کریں گے کون کون یہ نیت کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے ماشاء اللہ عمیر علیہ سنت دو درخ دینے کی ترجیح دلاتے کون کون یہ سعادت حاصل کریں گے اٹھائے رکھیں ماشاءاللہ مسجد میں گھر میں دکان پر اسکول میں کالج میں جامعہ میں مدرسے میں چوک پر کارخانے میں جام ہوتا ملے درد میں اور انفرادی کوشش کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 99 فیصد ننانوے شاریہ نو فیصد مدری کا ہم کوشش کروں گی اور دل جیتنے کے نسخے میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا آپ اس سے قبول فرما لیں اور ان کو نافذ کریں انشاءاللہ عزوجل مدنی کام ترقی پر ترقی کرتا چلے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی وسلم سلی